السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ میری آواز آ رہی ہے جی میری, آواز... میری آواز کم ہوگی اب ٹھیک ہوگی ان اللہ اب ٹھیک ہوگی ماشاء اللہ میں اجلاس ہاں جی ماشاء اللہ آپ لوگ سب ٹھیک ہے سب ٹھیک ہیں جی لکھے معاش بہت دنوں کے بعد آپ لوگوں سے ملاقات ہو رہی ہے تو اعجاز نامی ایک آئی ڈی موجود ہے میں بھی دیکھ رہا ہوں میں ٹھیک ہوں الحمدللہ ٹھیک ہوں فرسٹ کلاس جی اعجاز صاحب میں یہ عرض کروں گا کہ آپ سب سے پہلے ایک نام میں بولتا ہوں اس کے ساتھ جو بھی لکھیں گے لکھیں جی آپ کی مرضی ہوگی جو بھی فکرا استعمال کریں گے آپ لکھیں تاکہ پھر آپ سے میں آپ کو سمجھانے کی کوشش تو نہیں کر سکتا کیونکہ یہ میری ذمہ داری نہیں ہے آپ کو سمجھانا بہرحال میں پھر گفتگو کا تھوڑا سا آغاز کروں گا ٹھیک ہے میں نام لے رہا ہوں رشید احمد گنگوہی کیا نام لیا ہے میں نے رشید احمد گنگوہی کیا اس کو آپ لکھیں گے رحمت اللہ علیہ رضی اللہ عنہ یا کوئی دوسرا لفظ آپ جو لکھیں گے وہ آپ جو بھی لکھیں لکھیں کوئی بات نہیں نا آپ کو کوئی یہاں سے لکھیں میں ہاں جی ہوں لکھے کچھ نہ کچھ تو کچھ نہ کچھ تو لکھے نا اس کے ساتھ ہوں ہاں جی آپ لکھیں رضی اللہ تعالی عنہ رحمت اللہ علیہ ہاں جی رشید احمد گنگوئی भाई رشید احمد گنگوہی نام کے ساتھ اس کے نام کے ساتھ کچھ لکھیں میں کوئی, کوئی, کوئی آپ کو کوئی پکڑ تو سکتا نہیں کچھ کچھ بول بھی نہیں سکتا جو بھی لکھیں گے آپ کا عقیدہ ہوگا وہ آپ تو ماشاء اللہ آپ نے مجھے کہہ دیا ہے کے روم میں آپ کہہ رہے تھے کہ میں مسلمان ہوں ایسے تو منافقین بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے ان المنافقین اللہ وہ وحاد قاموا الى کام قاموا کام کالہ الناس تو بھی نمازیں بھی پڑھتے تھے جیسا کہ قرآن کریم میں فی قلو بھی مراد ان فضاد یہ اس بات کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کچھ لکھیں فی قلو بہم مارد ان فزاد مربا والیم اس لیے آپ لکھیں لکھیں رضی اللہ عنہ اگر نبی مانتے ہیں تو پھر لکھیں صلی اللہ علیہ وسلم یا علیہ السلاۃ علیہ السلام یا کوئی جو بھی آپ پسند کریں اگر ولی مانتے ہیں ولی مانتے ہیں تو لکھیں لیکن حقیقت یہ ہے میں اس آدمی سے مخاطب نہیں ہوں اور نہ ہی مخاطب ہونا چاہتا ہوں لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب سے یہ نام نہاد مسلمان اسلام میں داخل ہوئے ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور اللہ والذین آمنوا وما ما الا ہوں وما شور یہ نام نہاد مسلمان جب سے یہ اسلام میں آئے ہیں انہوں نے ہمیشہ مسلمانوں کے خلاف کام کیا ہے جب سے جب سے بھی آئے ہیں آپ دیکھ لیں تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں کہ جو ہی ہندوستان میں انگریز آیا تھا تو انگریز کے آنے کے ساتھ ہی یہ اندر وہ تذکرت رشید کتاب ہے بلو کلر کی جلد ہے آخر میں ہوگی آخر یہ کبڑ میں ہاں جی جب سے یہ فرقہ پیدا ہوا ہے تو انہوں نے اسلام دشمنی ہی کی ہے انگریز دوستی کی ہے ہاں جی یہ مجھے دے دیں جناب ہاں جی انہوں نے اسلام دشمنی کی ہے اور انگریز دوستی کی ہے اگر یقین نہ آئے تو تزکرات الرشید میں جناب اس بات کی گواہی ملتی ہے کہ رشید احمد گنگوہی اور دیگر ان کے اقابرین ان کے بڑے جتنے بھی تھے سب کے سب انگریز کی طرف سے مسلمانوں سے لڑتے تھے اور مسلمانوں کو یہ لوگ مارتے تھے اور انگریز کی حمایت میں یہ لوگ جناب والا اپنے ایڈی چوٹی کا زور لگاتے تھے اور اس کی گواہی تذکرات الرشید میں موجود ہے اور تذکرۃۃ الرشید میں جلد پہلی میں سپا نمبر 73 پر یہ بات موجود ہے قبلہ مفتی صاحب بھی تشریف لے آئے ہیں میں انشاءاللہ ان کے آتے ہی مائک چھوڑ دوں گا تو ان لوگوں نے اس وقت مسلمانوں کے خلاف جہاد کیا ہے اب ان کے دوسرے بڑا جو ہے اور دوسرا بڑا جو جس کا نام اسماعیل دہلوی ہے وہ بھی دیکھ لیں مسلمانوں سے ہی جہاد کرتا رہا مسلمانوں سے ہی لڑتا رہا حالانکہ سکھوں سے لڑنے کے لیے پنجاب کافی تھا پنجاب میں ہاں جی ماشاءاللہ مفتی صاحب تشریف لے آئے جناب ہاتھ ریز فرمائیں جناب آئی تو میں آپ کا درد سننے بیٹھا ہوا ہوں ہاں جی ہاتھ ریز فرمائیں جی تاکہ ہاں. ہاتھ ریز فرمائیں جناب ماشاء اللہ دیکھا نا جی تو یہ باتیں پھر ہوں گی اب انشاءاللہ اللہ درس بخاری ہوگا یہ باتیں چلتی رہتی ہیں ایسے لوگ آتے ہی رہتے ہیں یہ لوگ جب بھی آئیں جو کہ نا یہ میں مسلمان ہوں سمجھ لو کہ پکا ایمان ہے پکا ایمان اس کے ایمان ہونے میں شک نہیں کیونکہ وہ منافق ہوتا ہے ہاں جی پکا بے ایمان جو پکا بے ایمان ہوگا وہ کہے گا نہیں میں تو سیدھا سادہ سا مسلمان ہوں اب جناب مفتی صاحب آگے ہیں آپ کے سوال کا جواب ہی دے دیں گے لیکن وہ حدیث کا جو ہے نا حوالہ عمران اتاری صاحب نے دے دیا ہے اب ضرورت نہیں اس کے سوال کے جواب دینے کا باقی انشاءاللہ مفتی صاحب کے لیے میں چھوڑ رہا ہوں السلام علیکم جی السلام علیکم بس حرت میں مائیک چھوڑنے لگا ہوں مفتی صاحب آ ہیں بس آپ کی اجازت سے بس یہی بات ہے جو میں یہ عمران بھائی نے ان سے کہہ دی ہے انہوں نے جس, یہ جس دن سے آئے ہیں انہوں نے جھوٹے منہ سے بھی جو ہے وہ اے اے ایسے لوگوں کو مطلب کنڈیم نہیں کیا ان کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ یہ لوگ یا چپ کریں عمران بھائی ایک منٹ بس بات کر کریں مودی صاحب نے مجھے اجازت دے دی ہوئی ہے پہلے سے کیوں مودی صاحب آپ کی اجازت ہے نا تو آپ لکھ دیں تاکہ یہ جو ہے نا ایڈمن صاحب دے ہے چپ کر کے بیٹھ جائیں تو حضرت ذرا لکھ دیں تاکہ ان کو جو ہے نا وہ ثبوت ہو جائے تو میں جی جی دیکھا جائیں یہ جو ہے یہ اعجاز صاحب اس طرح بات نہیں ہوتی آپ جناب کبھی کہتے ہیں جناب جی میں جہاد کو ٹھیک کہتا ہوں میں نے آپ سے یہ پوچھا تھا پاکستان میں جو کچھ اور ہے کہ آپ اس کو جہاد کہتے ہیں یا نہیں آپ نے بات جو ہے وہ گول مول کر دی میں جی جہاد کو ٹھیک کہتا ہوں وہ بھائی جہاد کو کون غلط کہتے ہیں بھائی جہاد کی جو ہے وہ مطلب وہ شرائط جہاد جو, جو ہے وہ متفرض ہے ٹھیک ہے حج بھی متفرض ہے زکات بھی متفرض ہے لیکن ان کی کوئی شرائط ہیں جب وہ شرائط پوری ہوتی ہیں تو پھر بھی آپ کے اوپر متفرض ہوتا ہے ٹھیک ہے اور مطلب آئی مین کسی بھی جو ہے وہ مسلمان جو ہے وہ ملک میں سے کبھی یہ فتویٰ جو ہے وہ متبشو نہیں ہوا کہ جی آپ جو ہے وہ جہاز فرض ہو گیا آپ جا کر مطلب کریں ٹھیک ہے تو میرے بھائی آپ جو ہے میں نے آپ سے یہ پوچھا کہ یہ جو لوگ مطلب کر رہے ہیں آپ اس کو جہاد جو ہے وہ سمجھتے ہیں یا نہیں آپ جو ہے وہ پانچ چھ دن سے روم میں آ رہے ہیں آپ نے جو ہے وہ جو ہے وہ آپ نے مطلب وہ ڈانس وانس کی جو بات کر دی یوٹیوب ٹیوب کے اوپر جس کو ہم جو ہے وہ خود مطلب امین کنڈیم کرتے ہیں ٹھیک ہے آپ کو جناب قوالی کے اوپر تو اعتراض جو ہے وہ یاد آ گیا ہے لیکن جو لوگوں کو جناب کافر کہہ رہے ہیں لوگوں کے گلے کاٹ رہے ہیں لوگوں کی جو ہے وہ قبروں کے اوپر بم مار رہے ہیں وہ جناب ہوٹلس کے اوپر بم مار رہے ہیں ان کے لیے آپ کے جو ہے وہ منہ میں جناب یہ بھی آپ نے کہا جی وہ جی میڈیا جو کچھ کہتا ہے تو بھائی یہ جو آپ نے یوٹیوب ٹیوب دیکھا یہ بھی ایک میڈیا ہے یہ کوئی آپ کو جو ہے وہ کوئی ڈائریکٹ جو ہے وہ بات نہیں پہنچی یہ بھی آپ کو ایک میڈیا کے ذریعے ہی بات مطلب پہنچی میرے بھائی ٹھیک ہے دوسری بات یہ ہے کہ خود ان کے انٹرویو آتے ہیں بیت اللہ مسعود کے ٹھیک ہے مولوی فضل اللہ کے صوفی محمد کے ٹھیک ہے وہ جناب لال مسجد کی خواتین کے آپ جا کر مطلب انٹرویوز دیکھ لیں انہوں نے خود مطلب اس میں کہا ہوا ہے کہ ہم خود کچھ حملے کریں گی ان کو جناب جو ہے وہ ڈنڈے دے کے باہر مطلب یو کھڑا کیا ہوا یار مجھے آپ آپ کہتے ہیں میں جی قرآن و حدیث کے علاوہ کوئی اور چیز مانتے ہی نہیں ہوں تو میرے بھائی مجھے بتائیں نا کہ ہمارے قرآن میں یا ہماری حدیث میں کہاں لکھا ہے کہ تم بغیروں کی طرح اپنی بہنوں کو جو ہے وہ ڈنڈے پکڑا کے باہر روڈ کے اوپر کھڑے کر دو اور جناب پورے جو ہے وہ دنیا کا میڈیا ہے اس وقت کیا پردہ جو ہے وہ باڑ میں مطلب جاتا ہے یار اس وقت جو ہے وہ کوئی مطلب پردے کی بات تم لوگوں کو یاد نہیں آتی یارتی کی مطلب انتہا ہے کہ ان کو ڈنڈے پکڑا کے باہر کھڑا کیا ہوا ہے اور پورا جناب دنیا کا میڈیا جناب ان کے ارد گرد ویڈیو بن رہی ہیں پکچر بن رہی ہیں یار کوئی شرم کرو یار کوئی شرم مطلب کوئی برت انسان بھی جو ہے وہ اس طریقے سے نہیں کرتا میں کہتا ہوں اللہ کی قسم کے جو مطلب ہیرا منڈی کی جو مطلب پنجریاں ہیں وہ بھی مطلب اس طرح نہیں کریں ان میں بھی اتنی مطلب کم از کم غیرت ہوگی کہ وہ جناب جو ہے مطلب ان کے بھائیوں میں کہ وہ جناب ان کو جو ہے باہر یو خ... نو you know, آئی مین کھڑے کر کے جناب جی, تم جو ہے نا یہاں پہ نعرے مارو اور جناب سینکڑوں جو ہے نا وہ جناب نیوز پیپر والے جناب ان کی پکچرز لے رہے ہیں ویڈیو بن رہی ہیں کیا بات ہے جناب انٹرویوز ہو رہے ہیں کیا بات ہے واہ جی واہ اس وقت جو ہے وہ جناب محرم محرم نا محرم سب جو ہے وہ غائب ہیں یہ جناب ہمیں دوسروں کے لیے شریعت ہے اپنے لیے جو ہے وہ کچھ اور ہی ہے جی یار یہ جو ہیں وہ لوگ ہیں تو یہ جناب میں بہرحال جو ہے وہ مائک چھوڑتا ہوں کیونکہ مفتی صاحب آ گئے ہیں تو جیسے کہ حضرت نے جو ہے وہ مطلب کہہ دیا کہ اب جو ہے وہ درد بخاری ہوگا تو اعجاز صاحب آپ ہینڈ جو ہے وہ ڈاؤن کر لیں تو درس کے بعد جو ہے انشاءاللہ سوال جواب ہوں گے تو اس میں آپ اپنا سوال کر لیجئے گا اب انشاءاللہ شاء کہ یہ مطلب ہماری روز کی جو ہے وہ کلاس ہوتی ہے بھائی یہاں پہ آ کے پھٹ مطلب پڑھتے ہیں تو ان کا ٹائم نا آپ کریں تو آپ کو جو ہے وہ سوال درج کے بعد آپ کر لیجئے ٹھیک ہے جی اور ندیم صاحب میں نے آپ کو جو ہے یہ جی ندیم صاحب کہتے ہیں کہ جی اللہ کے نبی کچھ کر سکتے میں صرف دو منٹ بس یہ نا تو ندیم صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ اللہ کے نبی جو ہیں وہ بالکل مردہ ہو چکے ہیں اور کچھ نہیں کر سکتے میں نے ان کو حدیث بھیجی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ صدم نے فرمایا کہ انبیاء اپنی کبور میں زندہ ہوتے ہیں اور اپنے اللہ کی عبادت کر رہے ہیں اور یہ معراج کی شب بھی یہ واقعہ جو ہے وہ مطلب ہوا کہ حضرت موسا علیہ السلام جو ہے وہ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے جب آکا علیہ صاحب سلام ان کی قبر کے پاس سے گزرے کہتے ہیں چلیں میں تھوڑی دیر کے لیے مان لیتا ہوں کہ وہ زندہ ہیں لیکن وہ کار کچھ نہیں سکتے تو میں نے ان کو ایک روایت جو ہے وہ بھیجی ٹھیک ہے جس کے جو جو مطلب جو ہے وہ حافظ ابن کثیر نے بھی نقل کیا ہے ٹھیک ہے حافظ جو ہے ابن حجر نے بھی کہ ایک شخص جو ہے وہ اللہ کے نبی حضرت عمر کے زمانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ قبر کے اوپر آیا اور آ کر کہا یا رسول اللہ تحت سے آپ کی جو ہے وہ قوم جو ہے وہ مطلب آپ کی امت جو ہے یو نو you know, مشکل میں ہے آپ دعا فرما دیں کہ اگر جو ہے وہ آ, بارش مطلب کر دے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ان کے خواب میں آئے اور کہا کہ مطلب حضرت عمر کے ہاتھ میں آئے اور کہا کہ اس کو جا کر کہو کہ بارش جو ہے وہ ہوگی تو یہ میں نے ان سے پوچھا کہ یہ صحابہ کا عقیدہ تھا اللہ کے نبی کی قبر کے اوپر آ کر ان سے بارش مانگی کیا یہ صحابہ کا عقیدہ تھا ٹھیک ہے کیا یہ شرک ہے یا نہیں ندیم صاحب مجھے جناب جو ہے وہ سٹوریاں سنا رہے ہیں کہ پھر تو جناب جو ہے نا عیسائی بھی ٹھیک ہے کہ وہ حضرت عیسی کو جو ہے وہ اللہ کا بیٹا مانتے ہیں تو بھائی میں جو ہے وہ ہم کا کسی کو الگ کا بیٹا مطلب مانتے ہیں. تو ندیم صاحب آپ ذرا مجھے ایک اور اور پھر جو ہے وہ تفصیر ابن کثیر جو ہے میں آپ کو اس کا لنک دیتا ہوں اس میں بھی جو ہے وہ جو اس ذرا منہ والی مطلب آیت ہے اس کی بھی ذرا تفصیل میں ایک واقعہ جو ہے وہ حافظ ابن کثیر نے مطلب لکھا ہے کہ ایک عربی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے اوپر آیا اور آ کر کہا کہ میں نے ہے وہ قرآن کی آیت پڑھی ہے کہ جب تم اپنی جانوں کے اوپر ظلم کر بیٹھو تو میرے نبی کی بارگاہ میں حاضر مطلب ہو جاؤ تو اے اے اللہ کے رسول میں حاضر ہو گیا ہوں اب آپ جو ہے وہ میرے گناہوں کی بخشش فرمائیں آپ جو ہے وہ قبر کے اوپر آ کر کہا ٹھیک ہے تو وہ جو مطلب صاحب جو ہے وہ مطلب بیٹھے ہوئے تھے میں ان کا نام آپ کو بھی جو ہے وہ لکھ دیتا ہوں وہ کہتے ہیں کہ اتنا کہہ کہ وہ عربی جو ہے وہ چلا گیا اور میں جو ہے وہ مجھے نیند آ گئی اور میں سو گیا تو مجھے خواب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت ہوئی اور کہا کہ جاؤ جا کے اس عربی کو کہو کہ اللہ نے تجھے بخش دیا اللہ اکبر تو جناب تو آپ کی جماعت کا اس وقت کون چلو جی آج حضرت میں, مائک چھوڑتا ہوں. میں آپ کو جناب اس کا ندیم صاحب کیا حضرت عمر صحابی رسول ہیں یا نہیں ذرا مجھے بتائیں ایک منٹ کیا حضرت عمر صحابی رسول ہیں یا نہیں ہیں جی کیا حضرت عمر جو ہیں وہ صحابی رسول ہیں یا نہیں او بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کے خاتم میں آئے اور کہا کہ اس کو جا کر کہو کہ بارش آئے گی اگر یہ عمل شرک ہوتا تو حضرت عمر جا کر اس کو کہتے اور تم نے وہاں پہ جا کر کیا کیا تم نے وہاں پہ جا کر شرک کیا او بھائی حضرت عمر سے بڑا معاہد کون تھا کیا ایک شرکیا بات کو آپ جو ہے وہ برداشت امین کرتے عجیب بات ہے تو آج میں مائک السلام علیکم و اللہ تاربر وقت ندیم صاحب ازان دیتے نہیں دیتے لوگوں اپنی مسجدوں میں یہ اذان دینا آپ لوگوں نے چھوڑ دی ہے ندیم صاحب ازان دیتے ہیں آپ کیا نہیں دیتے صاحب سوال پوچھ رہا ہوں آپ سے ازان دیتے ہیں یا نہیں دیتے یا کی مسجدوں میں ازان دینا ہی بند کر دی انہوں نے آپ یہ جواب نہیں دیں گے نا ہاں دیتے ہیں نا ازان کس پر ڈپینڈ کرتی ہے جناب اذان کس پر ڈپینڈ کرتی ہے صاحبہ کے خواب پر صحابہ کو خواب میں ہی یہ الفاظ سکھا گئے تھے نا آپ کہتے ہیں کہ جی اسلام ہے نا خواب پر ڈیپینڈ نہیں کرتا تو جائیے آج کے بعد سے آپ لوگ ہے نا آزان دینا بند کر دیجئے گا صحیح اپنی مسجدوں کو آزان سے خالی کر دو کیونکہ تم لوگ صحابہ کے خواب کو نہیں مانتے لانا تھا تمہاری شکلوں پر خبیصوں ہزار بار لانا تمہاری شکلوں پر और जो सहाबी के बारे में बताया ना वो शख्स जो हजरत बिलाल बिन हारिफ मोहसिन अजीमदात आलान होते जागा पढ़ो अलविदाया अल अपने कसी की तीन रिवायात आपने नकल करी है इस वाक्य की आपने जाओ पढ़ो बेटा फिर चलेगा और तुम्हारे अपने ने भी इसको सही कहा है आ जाए हजरत بھائی یہ اعجاز کا کیوں ڈانٹ دیں ڈانٹ نہیں دیں کسی کو دیں ڈانٹ نہیں میرے ڈانٹ نہیں دیں یار ڈانٹ کھول دیں تو ندیم صاحب کا تو جناب برکش جو ہے نکال دیا یار اس کا ڈانٹ تو بھائی کھول دیں یار کیوں ڈانٹ دے دیتے یار یہ اعجاز کا ڈانٹ تو کھول دیں کس نے ڈانٹ دے دی بھائی ڈانٹ نہ دیں یار بیٹھ نہیں دیں تو حضرت آپ ہیں روم میں سب آپ روم جب آپ روم میں جی آ جائیں آ جائیں تو چلو بھائی ندیم اگر تم میں جو ہے وہ تھوڑی سی بھی شرم ہو تو یار ڈوب کے مر جاؤ ایک میں نے تمہیں ایک اور جو ہے وہ یو نو حوالہ دیا ہے ابھی پی ایم میں جا کے بھائی اس کو بھی ذرا پڑھ لو ٹھیک ہے آفر ابنِ کثیر نے جو ہے وہ اس کو نقل کیا ہے تو اپنا عقیدہ جو ہے وہ صحابہ کے ساتھ میچ کرو تمہارا جو ہے وہ عقیدہ صحابہ سے میچ نہیں کر رہا ٹھیک ہے یہ ابن عبد الوہب کا جو مطلب جو گندہ عقیدہ ہے یہ متمنا ہمارے سامنے بیان کرو اے ہمارے سامنے صحابہ کا جناب عقیدہ بیان کرو تو آج جی میں جی السلام علیکم و اللہ تعالیٰ وبرکاتہ جزاک اللہ ماشاءاللہ اللہ آپ حضرات کی گفتگو سنی بہت اچھا لگا اور میں سب سے پہلے علامہ وزم رضا صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں ماشاءاللہ وہ تشریف فرما ہے میرے لیے بہت عزت کی بات ہے اور حضرت میں تو یہ چاہتا تھا کہ میں آپ کو سنوں اور مجھے یقین مانیے آپ کو سننا بہت اچھا لگتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ دراز فرمائے اور آپ کی برکتوں سے آپ کے فیوزات سے ہمیں متمز رہنے کی توفیق میں اور جناب کیا بات ہے آپ کی آپ بہت اچھے بزرگ ہیں ماشاءاللہ اللہ بزرگ سارے ہی اچھے ہوتے ہیں لیکن آپ منفرد ہیں ماشاءاللہ اللہ مزید اللہ تعالیٰ نے آپ پر خصوصی کرم فرمائے ہیں ماشاء اور میں بڑی محبت کرتا ہوں اللہ ربی العالمین اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم جزاک اللہ آپ کی کی آپ کی عنایتوں کا بہت شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور رضوان صاحب کے لیے بھی کچھ کہنا چاہوں گا جی ماشاء اللہ رضوان میں کیری آن آپ بہت اچھا بولتے ہیں اور آواز اہل سُننا تو جب بھی ابھرتی ہے اچھی ابھرتی ہے اور جناب دیکھیے ندیم uh, صاحب کے بارے میں میں کچھ کہنا چاہوں گا انہوں نے یہ لکھا کہ آپ عالم ہیں یا آئی یو عالم اور تو میں نے وہ ایک روایت آپ کو سنائی تھی اسلامی بھائیوں میرے پیارے پیارے مسلمان مومن بھائیوں تھری کا مطلب مجھے نہیں پتا مدینہ کیا ہے جی وعلیکم السلام و اللہ کے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ اچھا سڑک چھاپ کہہ دیا اچھا اچھا اچھا جی جی میں رضوان بھائی وہ حوالہ بتانا چاہوں گا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں اچھا ماشاءاللہ اللہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے جو گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ایک جملہ کہا تھا اور میں نے آپ کو سنایا تھا اور اس دن میں بھی تھوڑا جذبات میں آیا تھا امسوس بدر اللہ. تو اس کا میں نے حوالہ تلاش کیا ایک عام سی تخریج کی بہت مختصر تھی تو مجھے اس کے اٹھارہ حوالے ملے ماشاءاللہ اللہ حدیث کی کتابوں میں اور یہ روایت بخاری شریف میں موجود ہے کتاب الجہاد میں اور بخاری شریف میں ایک حوالہ تھا مسلم احمد بن حنبل کے حوالے تھے شعب المان کے حوالے تھے ماشاءاللہ تو لگ بھگ اٹھارہ جگہوں پہ یہ لفظ لکھا تھا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کتنا سخت بظاہر جملہ ایک گستاخ رسول کے لیے بولا اور گستاخ رسول کو دیکھتے ہیں تو وہ کوئی سخت نہیں تھا اس کی کیفیت uh, اور اس کی حیثیت تو اس سے بھی بڑے جملے کی تھی آپ میری بات سمجھ رہے ہوں گے تو اگر ہمارے رضوان بھائی نے جو جملے استعمال فرمائے تو بالکل کوئی اس میں مطلب مجھے کوئی اعتراض نہیں ان جملوں پہ بہت اچھے جملے تھے اور یہ اسی لائق ہیں کہ ان کو انہی جملوں سے یاد کیا جائے اور جناب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہماری جان ہے ہمارا ایمان ہے اور بلکہ ہماری جان سے زیادہ ہمارے قریب ہے اللہ تعالیٰ نے شاید فرمایا کہ نبی اولا بال من منفی یہ نبی مؤمنین کے ان کی جانوں سے زیادہ قریب ہے اولا کا ایک مطلب ہے زیادہ قریب اور ایک مطلب ہے زیادہ مالک تو دونوں معنی سنیے اور ایک معنی ہے زیادہ دوست یہ نبی مؤمنین کے ان کی جانوں سے زیادہ مالک ہیں یہ نبی جی سبحان اللہ ان کی مؤمنین کی جانوں کے <تصال> ان کی مومنین کے ان کی جانوں سے زیادہ دوست ہیں یعنی جتنا ہم اپنے بارے میں اچھا سوچ سکتے ہیں ہمارے آقا ہمارے لیے اس سے بھی اچھا سوچتا ہے تو جناب ہم اپنے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ہمارا ایمان ہے جانے ایمان ہے ان کے لیے کچھ نہیں سن سکتے ان کے کی صحابہ کے لیے کچھ نہیں سن سکتے اور میں آپ کا شکر گزار ہوں آپ سب نے بغیر کہے اتنے سارے ہینڈ ریز کیے جزاک اللہ خیرن کثیر اما اور فراز بھائی آپ سے گفتگو ہو نہیں پائی معذرت اور اس وقت نیٹ بھی ڈسٹرب کر رہا تھا ماشاء اللہ بہترین ہے الحمد رب اور وہ اٹھارہ حوالے آپ چاہیں گے تو میں آپ کو پیش کر دوں گا انشاءاللہ اللہ اچھا جی ایک تو یہ بات ہوئی بعض روایتوں میں امسس بزر اللہ تھے اور بعض میں امسوس بھی بزر با جارہ کے ساتھ ہے ٹھیک ہے جی جی آپ تو کلیئر ہے ماشاءاللہ ایک تو یہ ہوئی بات اور دوسری میں نے اب ہمارے قدلہ تمرجن بھائی اگر ہوں تو مجھے یاد دلائیے اور انہیں بھی یاد دلائیے گا ان کا ایک سوال تھا تو ان کے سوال کا جواب میں نے مجھے آج موقع ملا لغت دیکھنے کا ایک تفصیلی لغت چالیس جلدوں والی تو اس میں مجھے ان کے سوال کا جواب بھی ملا وہ ہو تو انہیں جواب دیں گے انشاءاللہ ٹھیک ہے اب ہم درس کی طرف آتے ہیں انشاءاللہ شاء اللہ بہک میں علامہ رضا اور آپ سب حضرات بھی ماشاء موجود ہیں اور میں ایک اور بات سے ذکر کرنا چاہوں گا دس سے پہلے یہ دیکھیں شیطان کبھی جی چالیس والیوم کے بھی ہیں حضرت بالکل ایسی جو ہے وہ ڈکشنریز بھی ہیں جو اتنی بڑی بڑی ہیں تو موسوات تو آپ دیکھتے ہیں تیس سے جلدوں کی موسوعات آ رہی ہیں اور ماشاء اللہ مدنی مرکز میں اپنا آواز اللہ سنت عمران بھائی کبھی آپ مجھے ملاقات کے شرف دیں آپ کراچی میں ہوتے ہیں لیکن میں ابھی تک محروم زیارت ہوں تو آپ میرے ساتھ چلیے گا میں آپ کو المیا کے اندر کروڑوں روپے کتابیں دکھاؤں گا ماشاء اور آپ مطلب میں نے کروڑوں اس لیے کہا تاکہ آپ کو ان کی اس بات کا اندازہ ہو کہ وہ تعداد میں کتنی زیادہ ہوں گی ماشاءاللہ اللہ بہت زبردست کتابیں جی میں حضرت حضرت میں محروم ہوں آپ زیارت کرائیے گا انشاءاللہ شاء آپ سے ملنا ہے مجھے ماشاءاللہ اور دوسری بات یہ کہ آپ چلیے گا میں آپ کو دکھاؤں گا کہ چالیس چالیس تیس تیس جلدوں میں اتنی زبردست عالی شان مطلب وہ صرف ریسرچ کرنے والوں کے کام کی ہے کتابیں ویسے تو عام آدمی کام کی نہیں ہے یعنی اس کو ضرورت ظاہر ہے اس کی نہیں پڑتی تو ریسرچرس کے لیے ماشاءاللہ ہمارے ہاں بہت بڑی لائبریری ہے الحمد ہماری اپنی ذاتی ہماری دعوت اسلامی کی الحمد تو ہمیں تو موقع با موقع وہاں جانے کا شرف حاصل ہوتا رہتا ہے میں کل بھی وہاں تھا لائبریری میں آج بھی تھا ماشاءاللہ اللہ تو کیا بات ہے جناب کتابوں کی اور صاحب کتاب علماء کی الحمد العالمین علیہ ولاۃ وسلام علیہ رسول اللہ یہ ہی تو ایمان کی ہلاوت جی جزاک اللہ الحمد اللہ الرحمن يا رسول اللہ يا حبیب اللہ. صلاة والسلام يا نبی اللہ, يا نور اللہ. اللہ ایک ہفتے بعد جواب دیجیے درود کے بعد دعا پڑھ لیجی اللہ مفتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یاد الجلال والکرام الصلاة والسلام علیك یا نبی اللہ وعلا آلک واصحابک یا نور اللہ کتنا عجیب سا لگتا ہے اتنے دن ہو گئے ہیں اور ہمارے درجے میں جو ہے وہ ناتیا کلام نہیں پڑھا گیا ابتدا میں خاص طور پر قصید ہے برداد شریف ضرور پڑھیں گے انشاءاللہ اچھ بیسے بھی وقت کم ہے اللہ علیہ وسلم اللہ حبیبی کا خیری القل کلیہ <coughs> شیطان کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ ذکر رسالت ہو ذکر سرکار ہو صلی اللہ علیہ وسلم مختلف ہیلوں بہانوں سے مختلف حجتوں سے مختلف گفتگو کے انداز اور طریقوں سے وہ مسلمانوں کو درد سے اور سرکار کے ذکر سے دور کرنے کی کوشش کرتا رہا ہے اور وہ کوشش اپنی جاری رکھے ہوئے ہیں تو بہرحال ہمیں اس کے ہر ہر حربے کو انشاءاللہ اللہ کرنا ہے اسے ناکام اور نامراد کرنا ہے اور وہ ہے ہی ناکام اور نامراد آج کا درس یو کین ڈاؤن لوڈ ٹمارو مطلب میں سمجھا نہیں آج درس ابھی ابھی تو میں باتیں کر رہا ہوں آپ سے درس تو ہم درست کی ابتدا کا آغاز مشتاق اس طرح ہوتا ہے کہ ہم پہلے سبق بتاتے ہیں باپ کون سا ہے کتاب کون سی ہے اور پھر اس کے بعد روایت پڑی جاتی ہے اچھا اچھا خیر تو مشتاق بھائی ویلکم ٹو یو آپ بھی ماشاء اللہ آنا شروع ہو گئے ہیں اب ہمارا کتاب کا در جاری ہے اور انری کتاب العلم بھی انشاء اللہ ہم مکمل کرنے والے ہیں اللہ کی مدد سے اور باب ہے اس نیمنبا عل نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا گنہ کے جس نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھا سرکار پر جھوٹ باندھنا کسی جھوٹی بات کو سرکار کی طرف منصوب کرنا یہ بہت بڑا گنا ہے کبیرا گنا ہے سب سے پہلے یہ سمجھ لیجیے کہ جھوٹ اور سچ ہے کیا اشیادی کا اشیا اپنی زد سے پہچان دی جاتی رات کا تعارف دن ہے دن کی پہچان رات ہے اور اسی پر قیاس کر لیجیے بہت ساری باتوں کہتے ہیں کہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں وہ واقعی کے مطابق نہ ہو حقیقت کے مطابق نہ ہو حقیقت کے خلاف ہو یا کوئی بھی کہہ رہا ہو مثلا اس وقت ہم وائف آف اہل سنت وجما روم میں موجود ہیں یہ صدق ہے یہ سچائی ہے کیونکہ حقیقت بھی ایسا ہی ہے یہ بات واقعے کے مطابق ہے واقعہ بھی یہی ہے یہ بات واقع ہے کہ ہم سب اس وقت وائس آف اہل سنت و روم میں ایک دوسرے سے گفتگو کر رہے ہیں آپ مجھے سن رہے ہیں میں کچھ بول رہا ہوں جو آپ تک آواز پہنچ رہی ہے ٹھیک ہے یہ سچ ہے اور اگر کوئی یہ کہے کہ وہ اس وقت Uh, مثال کے طور پہ اس وقت کوئی بھی ایسی بات جو نہ کر رہا ہوں وہ اگر وہ کہے تو وہ جھوٹ ہے جو واقعی کے مطابق نہ ہو مثلا اس وقت میں صرف بول رہا ہوں کچھ کھا پی نہیں رہا لیکن اگر میں یہ کہوں کہ جی اس وقت جو ہے وہ مثلا میں آسمان دیکھ رہا ہوں حالانکہ میں بند کمرے میں ہوں ٹھیک ہے نا تو یہ جھوٹ ہے کیونکہ میں آسمان اس وقت نہیں دیکھ رہا یہ ایسی بہت ساری بات جنہیں آپ ہیلیپ اچھا ہیڈ فون نکل گیا تھا لوجی میری اچھا جی میری توجہ تقریباً ٹیکسٹ کی طرف ہوتی ہے جب میں حدیث نہیں پڑھ رہا ہوتا ہوں ٹھیک ہے نا تو آپ لوگ ٹیکسٹ لکھتے ہیں تو میں کوشش کرتا ہوں اس کے اوپر گفتگو بھی کروں اچھا آپ نے سچ اور جھوٹ کی تعریف سن لی یہ یاد رکھیے گا میں آپ سے کبھی پوچھوں گا کہ سچ اور جھوٹ میں کیا فرق ہے جھوٹ کلام کا واقعے کے مطابق نہ ہونا اور سچ کلام کا واقعے کے مطابق ہونا مثلاً سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہے یہ سچ ہے اور معاذ اللہ کوئی جو قادیانوں کا عقیدہ ہے کہ غلام مرزا قادیانی اللہ کا نبی اللہ تو یہ جھوٹ ہے بے شک جھوٹ ہے کیونکہ یہ واقعی کے مطابق نہیں ہے ٹھیک ہے جی اچھا جی بہت تفصیل میں جائزہ حدیث حد حدثنا علی علی اخبار قال نبی صلی اللہ علیہ لا تقزیب عالیہ مجھ پہ جھوٹ مت باندھو فن منقظب عالیہ کیوں کیونکہ جس نے مجھ پہ جھوٹ باندھا فن جا وہ جہنم میں جلے گا وہ جہنم میں داخل ہوگا تو معلوم ہوا کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جھوٹ باندھنا بہت بڑا جرم ہے عام جھوٹ بولنا یقیناً حرام ہے جرم ہے لیکن نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جھوٹ باندھنا یہ ہر جھوٹ سے بڑھ کر جھوٹ ہے اور ہر جھوٹ سے بڑا گنا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھنا دو زخ میں داخلے کا سبب ہے کا کوئی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی تائید اور تقویت کی نیت سے ہی جھوٹ کیوں نہ باندھے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنا بھی سرکار پر جھوٹ باندھنے میں داخل ہے کیونکہ سرکار پر جھوٹ باندھنے کا معنی یہ ہے کہ دین کے آکام میں جھوٹی بات گڑھ کر اس کی رسول اللہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کی جائے ایک عام آدمی نے جھوٹ بولا ایک عام آدمی کے بارے میں ٹھیک ہے تو یہ یقیناً گناہ ہے اس میں کوئی شبہ نہیں لیکن اگر وہ یہی بات سرکار کے لیے بولتا ہے تو یہ گناہ مزید بڑھ گیا اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ عام آدمی کا کوئی جملہ عام ہے اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹ کی نسبت کرنا یہ اس کا مطلب گویا یہ ہوا کہ وہ یہ ثابت کرنا چاہ رہا ہے کہ مہاض اللہ یہ جو بات میں بتا رہا ہوں جو جھوٹی بات میں کہہ رہا ہوں یہ دراصل شریعت ہے کیونکہ سرکار صلی تعالیٰ علیہ وسلم تو جو بھی فرماتے ہیں وہ شریعت ہی ہے ٹھیک ہے جی اچھا ہم اس کی ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے وزرائے حدیث کے حوالے سے کبھی یاد دلائیے گا تو ان شاء اللہ گفتگو ہوگی بھائی ہم کسی کی جان بچانے کے لیے جھوٹ بول سکتے ہیں شریعت مطالعہ نے بعض مقامات پر جھوٹ بولنے کی اجازت دی ہے ٹھیک ہے اور انشاءاللہ ان اجازتوں کا ذکر بھی ہم کر لیں گے ویسے تو ہم کر چکے ہیں انسان اگر کسی کو نقصان سے بچانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے اور اس میں کسی اور کا نقصان بھی نہیں ہے تو اس کو اس بات کی بہرحال اجازت ہے اور فکہ نے اور علماء نے اس بات کی اجازت دی ہے ٹھیک ہے لیکن وہ خاص مواقع ہیں ان سے تجاوز نہیں کیا جائے گا جیسے غیبت عام حالات میں حرام قطعی ہے لیکن مثال کے طور پہ اگر کسی صاحب کی بیٹی کے لیے رشتہ آئے کسی شخص کا اور وہ کسی سے معلوم کرنا چاہیں کہ وہ شخص جس نے رشتہ بھیجا ہے آ, اس شخص کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے تو آپ اس شخص کے بارے میں اگر اچھی رائے نہیں رکھتے اور آپ کو اس کے بارے میں اگر معلوم ہے اس کی برائیاں تو آپ کو ضرور بتانا چاہیے اگرچہ یہ غیبت ہے لیکن گناہ نہیں ہے یہاں پر اس صورت میں اس کی وجہ یہ اس کی اسلام نے ہمیں اجازت دی کیونکہ کہ آپ یہاں پر اس کی برائی بیان کر کے دراصل کسی کی بیٹی کی زندگی بچا رہے ہیں ٹھیک ہے تو بہرحال جھوٹ کی ضرورت اجازت ہے اس میں شبہ نہیں ہے موضوع حدیث پر انشاء ڈیٹیل میں گفتگو کریں گے اگلی روایت اسی طرح سے حدثنا أبو الوليد قال حدثنا الشعب عن جامع ابن شداد العامر ابن عبد الله ابن الزبير نبيه قال قلت للزبير إني لا أسمعك تحدث والرسول الله صلى الله عليه وسلم كما يحدث كلان وكلان قال اما إني لم أفارقه ولكن سمعته يقول من كذب علي متعمدا من كذب علي فليتبوأ مقعده من الناس او كما قال عليه السلام حضرت عبداللہ بن زبر کے بیٹے نے ان سے پوچھا کہ ابا جان نہیں عبداللہ بن زبر نے کہا کہ میں نے اپنے والد صاحب زبیر عوام سے پوچھا کہ آپ سرکار کی اتنی حدیثیں بیان نہیں کرتے دوسرے تو بہت ساری حدیثیں بیان کرتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بہت زیادہ رہا ہوں اس میں کوئی شبہ نہیں ہے لیکن میں نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس نے مجھ جھوٹ بانا, وہ جہنم میں اپنا بنا لے تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں کوئی ایسا لفظ نہ نکل جائے جو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ادا نہ کیا ہو ٹھیک ہے جی اس کی ڈیٹیل میں جانے کی حاجت نہیں آپ بات سمجھ چکے ہیں ماشاء اللہ حیدن ابن عبد الوارکیسن صلی اللہ علیہ, وسلم قال من تعمد علیہ مقعدہ مین النار. یہ بھی تقریباً ایسی ہی بات ہے کہ حضرت انس فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بات روکتی ہے کہ میں تمہیں بہت ساری باتیں بتاؤں کہ سرکار نے فرمایا جس نے مجھ پر جان بوجھ جھوٹ باندھا وہ جہان ٹھکانا بنا لے تو حضرت انس نے بکثرت احادیث روایت نہ کرنے کا یہ عذر بیان کیا ٹھیک ہے کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہیں ایسا نہ ہو اگرچہ حضرت انس نے سرکار سے بارہ سو چھیاسی سے بھی زیادہ روایتیں بیان کی ہیں لیکن اس کے باوجود یہ یقیناً مقصری اور روایت صحابی ہیں یہ لیکن یہ ڈرتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی ڈاؤٹ فل لفظ میں کہہ دوں اور وہ معذ اللہ سرکار پر جھوٹ بولنے کے زمرے میں آ جائے اور میں پھنس جاؤں تو یہ بہت بہت احتیاطیں کرتے تھے تو اسے پتہ چلا کہ احادیث کے معاملے میں کتنی احتیاطوں سے سارے کام ہوئے ماشاءاللہ تو اتنا محتاط صحابی جب بارہ بیان بہتر روایتیں تو بیان کرے گا تو وہ روایتیں کتنی اس کے نزدیک مستند جب جبھی اس نے بیان کی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم يقول من یقل علیہ مالم اقول جس نے میرے بارے میں وہ کہا جو میں نے نہ کہا ہو پر یہ من النار وہ بھی جاننا بنا لے ٹھیک ہے جی تو روایت بل لفظ ہوتی ہے एक اور ایک روایت بل مانا صحابیوں نے دونوں طرح سے کام کیا روایت بال لفظ بیان کی, يعني, وہی بیان کی ہے سرکار والے اور بعض اوقات ایسا بھی ہوا کہ روایت بل مانا آپ نے بیان کی صحابیوں نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مختلف تھا کلام کا وہ بھی نہیں پہنچایا آگے تک بڑی امپارٹینٹ روایت ہے آگے بڑی توجہ چاہوں گا آپ کی موضوع کم و بیش یہی है سرکار صلی اللہ علیہ وسلم حدثنا حدثنا بی ولا حدو حسین میرے نام پر اپنا نام رکھو اور میری کنیت پر اپنی کنیت نہ رکھو عمر رحانی جس نے مجھے خواب میں دیکھا سوتے میں دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا شیان علائت سلو فیس ہوتی کیونکہ شیطان میرے جیسی صورت نہیں بنا سکتا محتان فنوا مکمند اور جس نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھا اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانا جان بنا لے ٹھیک ہے جی اور ایک چیز میں آپ کو بتانا چاہوں گا یہاں پہ خاص طور پہ okay. شیطان کا مانا میں آپ کو بتانا چاہوں گا شیطان کا لفظ آئے نا شیطان یا تو شیط سے ہے اور پالان اس کا وزن ہے یا یہ شتن سے ہے اگر یہ شیط سے ہے شیقن تو شیط کا معنی ہے ہلاک ہونے والا یعنی شیطان وہ کہ جو اللہ کے غذب سے ہلاک ہو گیا شیطان سے لیں تو اس کا معنی ہے دور ہونے والا یعنی وہ کہ جو اللہ کی رحمت سے اور کنیت کے بارے میں اور لقب کے بارے میں سن دیجیے سرکار نے اسم اور کنیت کا لفظ استعمال فرمایا میرے اسم پہ اسم رکھو میری کنیت پہ کنیت نہ رکھو تو جناب اسم تو واضح ہے کہ جو کسی شخص کا ناؤن ہو نام ہو جس سے کسی شخص کا ارادہ کیا جائے جس سے کسی شخص کو پکارا جائے وہ اس کا نام ہوتا ہے مثلا رضوان بھائی کا نام رضوان ہے اور اس کو عربی میں علم کہتے ہیں اردو میں نام کہتے ہیں انگریزی میں نیم کہتے ہیں اور اگر وہ اسم ان کی کسی اچھائی یا برائی کی خبر دے جس سے اسے پکارا جا رہا ہے ٹھیک ہے تو اسے لقب کہتے ہیں جیسے مصطفی بھائی کا نام تو کچھ اور ہے لیکن ان کا لقب مصطفی ہے ہمارے درجے میں مصطفی ہیں جس ٹھیک ہے نا تو اس طرح ہم ماشاءاللہ اللہ اکثر اسلام بھائی یہاں القاف سے آتے ہیں یہ اپنے اور اس اسلام بھائی اپنی کنیت سے آتے ہیں میں کنیت کا بھی ابھی آپ کو سمجھاتا ہوں ٹھیک ہے یہ تو ہو گیا لقب جو کسی اچھائی یا برائی کی خبر دے ٹھیک ہے اور اگر پکارا جانے والا لفظ جو ہے وہ اب یا ام کے ساتھ ہے ابو یا امو کے ساتھ ہے تو میں اس میں سفر کی بھی بات کروں گا جاوید بھائی ابھی کر لیتے ہیں کوئی شو نہیں ہے تو وہ پھر اس کی کنیت ہے جیسے مثال میں آپ کو دوں ہمارے یہاں پہ آ, اچھا ٹھیک ہے میں آواز بڑھا لیتا ہوں جزاک اللہ میں تھوڑا سا دور بھی بیٹھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم آ, آواز میں نے کی دیکھتی ہے آواز ٹھیک ہے جزاک اللہ خیرن کسی ابدا بہت شکریہ تو ابو کے ساتھ کوئی صاحب ہے ہمارے درمیان موجود دیکھیں ابو ذرا ہلکے ہیں ذرا ہلکے ہیں ٹھیک ہے جی ابو کے ساتھ کوئی صاحب اگر ہو تو بتائیں نہیں ہے تو کوئی بات نہیں ہم بنا لیتے مثلا رضوان بھائی کی خیر سے شادی ہوگی انشاءاللہ ان کے ہاں شہزادہ پیدا ہوگا انشاءاللہ یا شہزادی پیدا ہوگی اس کے نام اس کے اظہار والد صاحب ہوں گے ابو ہوں گے اس کے یہ ماشاءاللہ اور یہ نام مثلا ان کا ہو جائے گا پھر ان کی مثلا شہزادی کا نام ہے مثال کے طور پہ عائشہ تو یہ ہوگا ابو عائشہ ٹھیک ہے تو یہ ان کی کنیت ہوئی یا ان کے بیٹے کا نام مثلاََ رکھا ان کے بیٹے کا نام مثلا ہم نے رکھا یا انہوں نے رکھا مثلا ماشاءاللہ اللہ عرفان نام رکھا رضوان کے وزن سے تو یہ ابو عرفان ہوئے ٹھیک ہے ابو عرفان تو ابو عرفان جو ہے وہ اس کی کنیت ہے رضوان ان کا نام ہے اور عاشق صادق ان کا لقب ہے ٹھیک ہے جی جامی رضا جامی رضا ایک نام ہے رضوان بھائی نام یا کر لیں یاد کر لیں سبحان اللہ نہیں میں سمجھانے کے لیے کو فرض کر رہا ہوں تو میرے پیارے پیارے پیارے اتنا بھائیوں جزاک اللہ آپ امید ہے سمجھ گئے ہوں گے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ کا نام ہے محمد آپ کی کنیت ہے ابو القاسم قاسم آپ کے شہزادے کا نام اور آپ کے القاب ہیں بے شمار آپ کے القاب جتنے بھی آپ کے نام ہے صفاتی وہ سب آپ کے القاب ہے ماشاء اللہ ٹھیک ہے ہم آگے بڑھتے ہیں یہاں بات آگئی سمجھ رہے ہیں فاروق رضا نام ٹھیک ہے بہت اچھا نام ہے فاروق بھائی بہت اچھا نام ہے ماشاء فرق کرنے والا رضا مندی کے ساتھ امام ابو حنیفہ ابو حنیفہ کنیات ہے بالکل صحیح فرمایا آپ نے ان کا نام نعمان بن ثابت تھا ٹھیک ہے اچھا جی اس کے اوپر گفتگو ہوئے گی مزید آگے بڑھتے ہیں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت سبحان اللہ خواب کی بات چلی تھی رضوان صاحب تقریر کر رہے تھے مجھے کسی بد مذہب کا کوئی جملہ سننے کا الحمدللہ رب العالمین موقع نہیں مل پایا محمد فیضان کیسا نام ہے بہت پیارا نام ہے امیر سنت بہت سارے بچوں کے رکھتے فیضان بہت اچھا نام ہے دعوت اسلامی کی تو یہ لوگو ہے فیضان آپ دیکھیں فیضان رمضان فیضان نماز اور فیضان مدینہ ماشاءاللہ ہر شے میں فیضان یہ ایک لوگو بن گیا دعوت اسلام کا ٹھیک ہے درز ہونے دیں جزاک اللہ بہت شکریہ اچھا ہم آگے بڑھیں گے بسم اللہ الرحمٰی پیزان وا بھائی تو جناب سرکار کی خواب میں زیارت یہ بتا رہے تھے نا کہ خواب پر تو بڑا ڈیپینڈ ہے مطلب ہمارے آواز علیہ سنت نے بھی بڑی اچھی توجہ دلائی کہ ماشاءاللہ کہنا چھوڑ دیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ خواب کی کوئی حیثیت نہیں ہے تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تو ہمیں یہی تعلیم دی آپ تو صبح فجر کے بعد خواب سنتے تھے صحابہ سے اور ان کی خوابوں کی تعبیریں بھی بتاتے تھے اسلام نے تو بڑی اہمیت دی ہے اللہ تعالیٰ نے تو بڑی اہمیت دی ہے پرانے پاک میں ذکر ہے حضرت یوسف علیہ علی صلاحت السلام آپ کی تعبیریں بیان کرتے تھے آپ کی یہ آپ کو موجودہ ملا تھا اس کا ٹھیک ہے جی ہم آگے بڑھتے ہیں خزاند مرشد ماشاءاللہ سبحان اللہ تو جی کیا بات ہے حضرت ابو قطع کی روایت ہے بخاری میں آنے والی ہے جس نے مجھے دیکھا اس نے حق دیکھا سرکار فرماتے ہیں جس نے مجھے دیکھا اس نے حق دیکھا کیونکہ شیطان میری صورت نہیں بنا سکتا حضرت ابور فرماتے ہیں سرکار نے بتایا کہ جس نے مجھے نیند میں دیکھا وہ انقریب مجھے بیداری میں دیکھے گا سبحان اللہ واہ بھائی واہ یہ کتنی یہ بخاری شریف کی روایتیں آنے والی بخاری میں ہے مسلم میں ہے, ابو داؤد میں مسلم احمد میں ہے اور بہت ساری کتابوں میں توجہ تو سنیے سرکار فرماتے ہیں جس نے مجھے خواب میں دیکھا جس نے مجھے نیند میں دیکھا وہ انقریب مجھے بیداری میں دیکھے گا اور شیطان میری مثل نہیں بنا سکتا اللہ تو بھائی خواب کے اندر تو چلو یہ کیا دے گا جی اس نے وہ خواب میں تو اپنے ابا کو بھی دیکھتا ہے خواب میں تو پتہ نہیں کیا کیا دیکھ لیتا ہے اور یہ اور سرکار فرما وہ بیداری میں بھی دیکھے گا تو بیداری میں وہ کیا دیکھے گا سرکار فرما رہے مجھے دیکھے گا اللہ عبن تو اگر سرکار نہیں ہے معاذ اللہ حیات تو کسے دیکھے گا سرکار فرما رہے بخاری کی روایت ہے وادیوں کو تو بڑی توجہ سے سننی چاہیے بخاری مسلم دیکھے نا تین تو سیال کی کتابیں ہیں بخاری مسلم ابو داؤد مسن احمد میں ماشاءاللہ دو جگہ آئی سرکار فرماتے جس نے مجھے دیکھا نیند میں وہ انقری مجھے بیداری میں دیکھے گا بیداری میں دیکھے گا بار بار سنیں بیداری میں دیکھے گا کیسے دیکھے گا ٹھیک ہے جی تو اعلیٰ حضرت نے تو بیداری میں دیکھا اور کہا تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے تو ایسا ہی ہے سرکار ہماری چشم عالم سے ضرور پوشیدہ ہے لیکن واقعی زندہ ہے اور واللہ کو زندہ ہے سبحان اللہ اور جناب موجم الاوس اور مجمع زوائد میں بھی ہے یہ روایت کہ جس نے مجھے نیند میں دیکھا بیداری میں بھی دیکھے گا ٹھیک ہے اور بلکہ الفاظ یہ ہیں اس میں کہ جس نے مجھے نیند میں دیکھا گویا اس نے مجھے بیداری میں دیکھا یعنی جیسے اگر کوئی مجھے بیداری میں دیکھتا ہے کہ مجھے ہی دیکھ رہا ہے تو اگر کوئی مجھے خام میں دیکھتا تو خام میں بھی اس نے ہی مجھے دیکھا مطلب اس نے مجھے ہی دیکھا اس نے کچھ اور نہیں دیکھا اس کو کوئی فوٹو نہیں دکھایا گیا اس نے میرے کو ہی دیکھا اگر وہ مجھ سے خام میں گفتگو کر رہا ہے تو اس نے مجھ سے ہی بات کی ہے اور اگر اس کو آڈر مل رہے ہیں تو میں ہی دے رہا ہوں اس کو ٹھیک ہے جی سہان الزا ہم بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے اس میں گفتگو تو بہت ہو سکتی ہے اچھا جی سرکار کی زیارت اللہ نصیب کرا دے ہمیں ماشاءاللہ سرکار کرم فرما اس قابل نہیں لیکن سرکار چاہیں تو کیا ہو نہیں سکتا سبحان اچھا جی اب ایک یہاں پہ چھوٹی سی بات آتی بڑا دل ہے کرنے کا کہ سرکار صلی تعالی علیہ کی زیارت کرام کرم تو بہت ہوتی ہے ماشاءاللہ اور وہ سرکار سے دینی اور فقہی معاملات میں سوالات بھی کرتے ہیں سرکار جوابات بھی دیتے ہیں تعلیمات بھی دیتے ہیں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسلحبی فرماتے ہیں احادیث کے بارے میں بھی بتاتے ہیں یہ سارا ہمیں ملتا ہے بزرگوں کے بارے میں کہ وہ سرکار سے وہ حضوری بزرگ تھے حضرت شیخ محک شیخ عبداللہ محدود دہلوی رحمۃ اللہ تعالی تو وہ سرکار سے پوچھا کرتے تھے اسی طرح اکٹھا میں ہمارا مزہ ہے ماشاء بزرگ کا شیخ آشم ٹھٹوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ بڑے بزرگ ہیں ماشاءاللہ ان کے ہاں حجرہ حضوری ایک بنا ہوا ہے میں نے وہاں زیارت بھی کی الحمد وہاں نماز مغرب بھی ادا کی ماشاءاللہ اللہ بڑا روحان بڑی روحانیت ہے وہاں پہ آپ اگر کبھی آپ کو موقع ملے ٹھٹا شریف جانے کا سے حاضری کا تو آپ ضرور جائیے وہاں پہ آپ کو بہت دست پائے گا ماشاءاللہ تو حجرہ حضوری کے بارے میں میں تھوڑا سا بتانا چاہوں گا شیخ ہاشم سقوی رحمت اللہ علیہ بہت, بہت بڑے بزرگ تھے بہت, بہت, بہت بڑے معاہد تھے بہت بڑے فقیر گزرے بہت بہت بڑے عالم ماشاء اور اللہ تعالی نے بڑا کرم فرمایا ان کے اوپر ماشاءاللہ ان کے نے بیان کیا کہ ایک مرتبہ ہم نے سنا کہ حضرت کے حجرت سے کچھ گفتگو کی آوازیں آ رہی ہیں تو ہم یہ سمجھے کہ شاید کوئی مہمان ہے بہرحال ہم باہر کھڑے رہے تھوڑی دیر بعد حضرت تنہا تشیف لائے ہم نے کہا حضرت اندر کوئی ہے تو نہیں صفائی کرنی ہے تو حضرت نے کہا نہیں اندر تو کوئی بھی نہیں ہے تو پھر خادم نے پوچھا کہ حضرت ہم تو ابھی آوازیں سن رہے تھے گفتگو کی آوازیں آ رہی تھی ڈسکشن ہو رہی تھی گفتگو ہو رہی تھی تو حضرت نے کافی افطفار کے بعد یہ ارشاد فرمایا کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کرم فرما سرکار تشریف لائے تھے اور وہ مجھے پڑھا رہے تھے مجھے تعلیم دے رہے تھے ماشاءاللہ تو جناب کیا بات ہے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی بہت ساری بات ہے ٹھیک ہے نا تو یہ علماء بزرگان دین سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ پیارے پیارے غلام یہ اپنے اشکالات سرکار سے حل کراتے تھے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارتی ہوتی تھی اب یہاں ایک بڑا اعتراض ہے دیوبندی اس طرح کرتے ہیں کہ اعتراض وہاں بھی کرتے ہیں کہ انہیں تو ہو گئی زیارت چلو خلافہ راشدین اور دیگر حابۂ کرام کو بھی تو بہت اشکالات پیش آئے ٹھیک ہے نا اشکالات کی بحث میں ہم نہیں جاتے آواز آ رہی ہے آ رہی ہے فراز میں آواز آ رہی ہے جزاک اللہ آواز لو ہے آواز ابائی Tuo, جی میں نے بالکل وہ اپنے قریبی کر لیا اب میں ٹیکس نہیں دیکھ رہا ہوں صرف آپ کو سنا رہا ہوں اپنی آواز ٹھیک ہے جی بسم اللہ درشریف پڑیے تو آپ سے یاد لے کر اچھا جی اللہ اللہ جی جناب تو ہوا ایسا کہ سوال یہ پیدا ہوا کہ اکابل صحابہ کرام کو اتنی زیارت کیوں نہیں ہوئی سرکار اور اشکالات والے معاملات میں رہنمائی کیوں حاصل نہیں بات کی اولیاء کرام کم بہت ماشاء اللہ زیادہ ہوئی اور انہوں نے رہنمائی बहुत دی بہت तो تو اللہ سید محمود آلوسی رحمت اللہ علیہ صاحب روح المانی نے اس کا جواب یہ دیا کہ نیند اور بیداری میں سرکار کی زیارت اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے استفادہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے اشکالات کا حل کروانا یہ اولیاء کرام کی باقی کرامات کے ساتھ ساتھ یہ بھی ایک ان کی کرامت ہے یہ خلاف عادت امر ہے اور آپ سب یہ جانتے ہیں کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ کے زمانے میں کرامات اور خلاف عادت امور کا ظہور بہت کم ہوا ہے اس کی وجہ آپ سب جانتے ہیں ہم بھی جانتے ہیں کہ عہد رسالت میں وہ بڑے پیار انداز میں سمجھاتے ہیں کہ عہد رسالت میں اور میں آفتاب نبوت بہت قریب تھا جب صحابۂ کے نام کا زمانہ تھا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا آفتاب جو تھا نبوت کا وہ بڑا قریب تھا اور جس طرح سورج کی موجودگی میں ستارے نظر نہیں آتے اسی طرح رسالت کے ہوتے ہوئے صحابہ کی کرامات کے ستارے نظر نہیں سبحان اللہ اور ایک تو یہ جواب ہوا اور دیگر جوابات بھی دیے گئے اور انشاءاللہ میں آپ کو اس کی وضاحت بھی کروں گا اس وقت نے سامنے روح المانی شریف ہے ماشاءاللہ اس میں سے میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا تھا اور لائٹ نہیں ہے ماشاءاللہ اللہ پہ بھی گئی ہے جب میں نے اللہ پڑھا خیر طبن نے ایک بڑے بزرگ گزرے ماشاء انہوں نے اصول سے ایک کتاب بھی لکھی ہے تو یہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم رضی اللہ تعالی انہوں نے فرمایا کہ میں نے ظہر کی نماز سے پہلے سرکار کی زیارت کی سرکار نے ارشاد فرمایا مطلب انہوں نے واقعات بیان کیے کہ کس طرح اولیا کے کو زیارت ہوئے اور کیا کیا معاملات ہوئے یہ علامہ آلوسی نے روح مہانی میں ذکر فرمایا ہے روح مہانی میں غوث پاک کا ذکر ہے فرماتے ہیں کہ غوث پاک سے سرکار نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے بیٹے تم بات کیوں نہیں کرتے نصیحت کیوں نہیں کرتے تو حضرت غوث پاک کہتے ہیں میں نے ارد کی اے نانا جان میں آجم ہوں اور بغداد کے فصی و بلیغ لوگوں کے سامنے کیسے کلام کرے سرکار نے فرمایا کہ اپنا منہ کھولو میں نے منہ کھولا بتاتے ہیں تو آپ نے میرے منہ میں سات مرتبہ دہن اقدس ڈالا اور فرمایا لوگوں کے سامنے حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ انہیں اپنے رب کی طرف دعوت فرماتے ہیں کے میرے ظہور کی نماز ادا کر کے بیٹھ گیا میرے پاس میرے سامنے بہت بہت لوگ جمع ہو گئے فرماتے ہیں مجھ پر کپ کپی تاری ہو گئی پھر میں نے دیکھا اس مجلس میں میرے سامنے حضرت علی رضی اللہ تعالی ہیں آپ نے فرمایا اے میرے بیٹے تم بات کیوں نہیں کرتے میں نے کہا اے میرے ابا جان مجھ پر کپڑی تاریخ ہو گئی ہے آپ نے فرمایا اپنا منہ کھولو شاید فرماتے میں نے منہ کھولا تو آپ نے چھ مرتبہ اپنا لو آب دہ میں ڈالا میں نے پوچھا آپ نے سات مرتبہ کیوں نہیں ڈالا تو حضرت علی نے فرمایا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کی وجہ سے پھر آپ تشیف لے گئے اور مجھے یوں لگا جیسے علوم و معارف کا ایک عظیم سمندر میرے سینے میں موجزن ہو گیا ہو اور میں اپنی زبان سے حقائق اور دقائق کے و جواہر موتی بیان کر رہا ہوں سلحان اللہ یہی علامہ سراج الدین ابن ملکن بیان کرتے ہیں کہ شیخ خلیفہ بن موتا نہر نیند اور بیداری میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بکثرت زیارت کرتے تھے اور وہ نیند اور بیداری میں سرکار سے بہت فیض حاصل کرتے تھے انہوں نے ایک مرتبہ سترہ مرتبہ سرکار کی زیارت کی اور ایک مرتبہ آپ نے سرکار نے فرمایا کہ اے خلیفہ تم میری زیارت کے لیے اتنے بے قرار نہ ہوا کرو کیونکہ کتنے اولیاء سبحان اللہ سنیے کتنے اولیاء تو میرے دیدار کی حسرت میں ہی پہنچ ہو چکے ہیں سبحان اللہ اور شیخ تاج الدین بن اص اللہ نے لطائف المین میں لکھا ہے کہ ایک شخص نے ابو العباس سے کہا ابو العباس المرسی سے کہا کہ آپ نے بہت سے شہروں میں بہت سے لوگوں سے ملاقات کی ہے آپ اپنے اس ہاتھ سے میرے ساتھ مسافیہ کر لیں انہوں نے کہا اللہ کی قسم میں نے اپنے اس ہاتھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی سے مسافیہ نہیں کیا اور انہوں نے کہا جملہ سنے بڑی توجہ والا جملہ ہے وہ فرماتے ہیں کہ اگر میں پلک جھپکنے کی مقدار بھی سرکار کو اپنی آنکھوں سے اوجھل پاؤں تو میں اس ساعت میں خود کو مسلمان شمار نہیں کرتا اور ابن میں منقین بیان کرتے ہیں روح المانی میں علامہ آلوسی نے لکھا اس طرح کے بہت سے واقعات بہت سارے اولیا کی رام سے منقول ہیں میری آواز آ رہی ہے جی آئی جزاک اللہ ٹھیک اچھا جی سبحان اللہ ماشا اللہ الحمد للہ اب کچھ بات کرتے ہیں بد مذہبوں کی جی. کہ وہ کیا رائے رکھتے ہیں سرکار کی زیارت کے حوالے سے تو انور شاہ کشمیری کا آپ نام سنا ہوگا انور شاہ کشمیری صاحب کہتے ہیں ان کی کتاب ہے فیض الباری شرح ہے یہ یہ کہتے ہیں کہ میرے نزدیک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بیداری میں زیارت کرنا ممکن ہے انور شاہ کشمیری کہہ رہے ہیں کہ میرے نزدیک سن لیجئے فیض الباری پہلی جلد ہے صفحہ نمبر دو چار ہے اور جناب انہوں نے خود چھاپی ہوئی ہے مصر سے چھپی ہوئی ہے متباعجی ٹھیک ہے یہ کہتے ہیں کہ میرے نزدیک سرکار کی بیداری میں زیارت ممکن ہے جسے اللہ یہ نعمت عطا فرمائے اسے زیارت ہو جاتی ہے اور آگے بیان کرتے ہیں کیونکہ منقول ہے کہ علامہ سیوتی رحمتہ اللہ علیہ لے لے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بائیس مرتبہ زیارت کی اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض احادیث کے بارے میں سوال کیا اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی تصحیح کرنے کے بعد انہیں صحیح قرار دیا اور کہتا ہے کہ امام شہرانی بھی یہی لکھتے ہیں کہ انہوں نے بھی سرکار کی بیداری میں زیارت کی ہے امام شہرانی بھی یہی بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے سرکار کی بیداری میں زیارت کی ہے سبحان اللہ اللہ سلحان اللہ سبحان اللہ اچھا آگے بڑھتے ہیں اور با... اور باتیں بھی ہیں میں آپ کو خاص خاص بات بتا اچھا جی ایک اور دیوبندی عالم ہے سید احمد رضا بجنوری یہ صاحب لکھتے ہیں ان کی کتاب میں آپ کو نام بتا دیتا ہوں ان کی کتاب کا نام ہے انوار الباری شرا سعل بخاری تاریفات اشرفیہ ملتان ٹھیک ہے انہوں نے خود چاہتی ہے یہ یہ صاحب لکھتے ہیں کہ پھر کبھی اس کا مشاہدہ خواب کی طرح بیداری میں بھی ہوتا ہے مطلب سرکاری کی زیارت کبھی کبھی خواب کی ساتھ ساتھ بیداری میں بھی ہو جاتی ہے اور کہتا ہے کہ میرے نزدیک یہ صورت بھی ممکن ہے دیکھ لیں آپ حق تعالی جس خوش نصیب کو چاہے یہ دولت عطا فرما دے ٹھیک ہے اور پھر اس نے خود لکھا کہ علامہ سیوسی سے نقل ہے کہ انہوں نے ستر مرتبہ سے زیادہ بیداری کی حالت میں سرکار کی زیارت کی دیکھیں میں الفاظ اپنے ادا کر رہا ہوں سرکار نے لکھا ہے لکھا ہے اوپر اس نے نبی لکھا ہے نا اور بہت سی حادیث کے بارے میں انہوں نے سوالات کیے سرکار سے اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے تصویر فرمائی اور سرکار کی تصدیق کے بعد انہوں نے ان احادیث کی تصدیق کر دی ٹھیک ہے جی اور ایک واقعہ بھی لکھا اس نے اس نے واقعہ لکھا کہ ایک مرتبہ ہوا ایسا کہ سلطان وقت جو تھا وہ علامہ سید رحمتہ اللہ علیہ کی بڑی عزت کرتا تھا اس نے ایک مرتبہ لکھا ایک مرتبہ نہیں ایک مرتبہ شیخ عطیہ کوئی عالم ہوں گے انہوں نے لکھا کہ حضرت علامہ سیدتی صاحب آپ مہربانی کریں سلطان سے میری سفارش کر دیں ذرا تھوڑی سی میرا معاملہ ذرا بہتر ہو جائے گا تو علامہ سیدتی نے انکار کر دیا اور جواب میں لکھا کہ میں یہ کام اس لیے نہیں کر سکتا کیوں کہ اس میں میرا بھی نقصان ہے اور اوروں کا بھی امت کا بھی کیونکہ میں نے سرکار کی ستر بار زیارت کی ہے اور میں اپنی بھلائی نہیں دیکھتا بادشاہوں کے دروازے پر جانے میں بس اگر میں کام آپ کی وجہ سے کروں تو بہت ممکن ہے کہ سرکار کی زیارت سے محروم ہو جاؤں اور بار صحابہ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں نا بعد صحابہ کو ملائکہ کا سلام کیا کرتے تھے یہ بیان کرتے ہیں آگے حضرت علامہ سیوتی کی عبارت کے بعد صحابہ کو ملائکہ کا سلام کرتے تھے انہوں نے کسی مرض کے علاج میں داغ لگوا لیا تو اس کی وجہ سے ملائکہ کی رویت سے زیارت سے محروم ہو گئے اس لیے میں آپ کے تھوڑے نقصان کو شیخیہ صاحب علامہ سیوتی کہتے ہیں کہ میں آپ کے تھوڑے نقصان کو امت کے بڑے نقصان پر ترجیح دیتا ٹھیک ہے جی تو اب اس نے لکھا ہے کہ غالباً امت کے نقصان سے اشارہ اس طرف ہے کہ سرکار کی زیارت کے وقت سرکار سے علم حاصل کرتے ہوں گے اور ظاہر ہے وہ علم امت تک پہنچاتے ہوں گے اگر یہ سلسلہ منقطع ہو جائے تو امت کا باہر حال اس میں بڑا نقصان ہے ٹھیک ہے اچھا جی سبحان اللہ ماشا اللہ الحمد للہ اللہ ٹھیک ہے جی اچھا ابن تیمیہ نے بہرآل بیداری میں رویت کا انکار کیا ہے ٹھیک ہے ابن سینیا نے بیداری میں سرکار کی زیارت کا انکار کیا ہے دیگر جو میں نے آپ کو انور شاید کشمیری کا اور سید احمد رضا بجنوری کا بتایا کہ انہوں نے اقرار کیا ہے ٹھیک ہے جی اس کے اوپر بھی بہت تفصیلی بحث ہو سکتی ہے لیکن ہم استعفی کریں گے اچھا جی سرکار کا نام اور کنیت رکھنے کی تفصیل کے حوالے سے بات چلی تھی حدیث میں سرکار نے فرمایا میرے نام پہ نام رکھو لیکن میری کنیت پہ کنت تو بہت مختصر آپ کو بتا دیتا ہوں یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت پر کنیت نہ رکھنے کا معاملہ سرکار کی ظاہری حیات تک خاص تھا اب رکھ سکتے ہیں ابو القاسم اب آپ رکھ سکتے ہیں کنیت بھی اور نام بھی رکھ سکتے ہیں کوئی شونی ان شاء اللہ اللہ محمد صلی اللہ علیہ نبی کریم السلام وبریک السلام علیکم پڑھ لیجیے آپ لوگ اچھا جی اچھا جی ہم آگے بڑھتے ہیں میرا خیال ہے اس بحث کو ہم آگے لے لیں گے انشاءاللہ اب اگلا اگلا ہے ہی العلم اچھا بس ایک آخری بات ہم یہاں پہ کر لیتے ہیں کہ جس نے بیداری میں سرکاری کی زیارت کر لی اسے صحابی کہا جائے گا یا نہیں تو بالکل جی ایسا نہیں ہے اس شخص پر صحابی کا اطلاق بھارا نہیں ہوگا یہ فون آ رہا ہے ایمار. السلام علیکم و رحمت اللہ آپ مجھے تھوڑی دیر میں پلیز فون کر لیجئے گا السلام علیکم ٹھیک ہے السلام علیکم اچھا میں بڑی معذرت چاہوں گا اصل میں یہ نہ میرا موبائل ہے اور نہ ہی یہ میری ٹون ہے کسی اور کا موبائل ہے اور کسی اور کی ٹون ہے اور اصل میں میرا آپ جانتے ہیں ماشاء اللہ سلفان اللہ تو بڑی ایسی بات نہیں جزاک اللہ جی وہ بس بجا تو مجھے اٹھانا پڑا میرا بھی حضرت امام جلادیوتی رحمتہ اللہ علیہ نے بیداری میں ستر مرتبہ ادارے کیے جی جی بالکل یہ بالکل ماشاءاللہ اللہ آپ کو میں نے کتابوں سے سنایا اور اس بات کا ذکر آپ نے سنا کہ دیوبندیوں نے بھی کیا جی آپ کے موبائل کا پتہ ہے کیا ہوا جی جی معلوم ہے ماشاءاللہ جی سبحان اللہ اچھا ہم آگے بڑھتے ہیں میں آپ کو بتا یہ رہا تھا کہ جس نے بیداری میں سرکار کی زیارت کی تو اسے صحابی کہا جائے گا یا نہیں کہا جائے گا تو جباب یہ ہے کہ صحابی نہیں کہا جائے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ صحابی کی تاریخ یہ ہے کہ جس نے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سرکار کی دنیاوی حیات ظاہرہ میں ایمان کی حالت میں دیکھا ہو اور اسی ایمان پر فوت ہو گیا ہو ٹھیک ہے ठीके? تو اب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیاوی حیات ظاہرہ نہیں ہے یقیناً آپ کی یہ برزتی حیات ظاہرہ ہے اور بہت بلند تر ہے ماشاءاللہ اللہ آپ بالکل حیات ہیں آپ کی Uh, روح مبارکہ کو لوٹا دیا جاتا ہے کی اور آپ نے خود فرمایا اللہ رزق بھی ملتا ہے سارے معاملات بھی ہیں لیکن صحابیت کا اطلاق بہار اس پر نہیں ہوگا جناب بالکل نہیں ہوگا ٹھیک ہے جی اب آخری بات ہم اس پہ کر لیتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں سنی ہوئی حدیث حجت ہے یا نہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ حجت نہیں ہے کیونکہ استدلال کے لیے شرط یہ ہے کہ راوی نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو منظم کر لیا ہو اور نیند کی حالت میں وہ ضبط نہیں کر سکتا یاد نہیں رکھ سکتا وہ اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس نے ایز اٹ از یہی کچھ سنا تھا ٹھیک ہے جی اچھا جی اب آپ نے ایک چیز رہ گئی خواب کے بارے میں ہماری بات ہو چکی ہے خواب ہوتا کیا ہے تو ہونا تو یہ چاہیے تھا منازمہ منزم منظم یہ کارڈ بھی سمجھ میں نہیں آیا یہ آپ دوبارہ لکھیے گا اچھا خواب کیا ہے یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں اور آپ کو یہ بھی بتایا تھا خواب کی اقسام کتنی ہے تو خواب وہ ادراکات ہے. یہ منظبط ہے منضبط ضبط کرنا یاد کرنا ہم کیسے گارنٹیٹ سے کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے یہی ورڈ سنے تھے یہی بات تھی ہماری اگرچہ بہت اچھی میموری ہوگی لیکن اس کے باوجود بھی اس میں اشکالات پیدا کیے جا سکتے ہیں یا پیدا ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے جی انسان ہے بھول چپ ہوتی ہے اور سرکار کی حدیث کا معاملہ بہت ہی احتیاط کا متقاضی ہے ہم آگے بڑھیں گے خواب کیا ہے میں بتا چکا ہوں خواب وہ ادراکات ہیں جی سبحان اللہ و علیہ سبحان اللہ, سبحان اللہ ایک منٹ آپ لوگ لکھیے گا بسم اللہ. آ, کسی صحابی جن کی آج کے دور میں زیارت ہو تو وہ شخص تابئی چلائے نہیں حضرت اگر کسی صحابی جن کی زیارت ہو آج کے دور میں تو وہ تابعی نہیں چلائے گا اس کی وجہ یہ ہے وہ اگر اس جن کی زیارت دوسرے جنات نے کر لی نا تو وہ جن ضرور تابعی ہو سکتے مسلمان ہونے کی حالت میں لیکن انسان نہیں ہو سکتا کیونکہ انسانوں کا صحابی ہونا یا تابعی ہونا یا تباہ ہونا یہ انسانوں کے ذریعے ہی ہو سکتا ہے اگر کسی صحابی کی زیارت کی تو یقیناً وہ بالکل تابعی ہو جائیں گے اگر اس وقت کوئی صحابی بالفر ویسے تو ہمارے علم کے مطابق سارے صحابہ ظاہری زندگی اپنی پوری کر چکے ہیں اور نبے ہی سب کا بھی سال ہو گیا تھا لیکن بالکل اگر کوئی صاحبی دنیا کے کسی حصے میں آرام فرما ہو हो فرما ہو ظاہری زندگی ان کی موجود ہو اس وقت اور ان کی کوئی زیارت کر لے اور وہ مسلمان بھی ہو اور مسلمان ہی دنیا سے جائے تو بے شک وہ بالکل پابائی ہو جائے گا ان شاء اللہ ٹھیک ہے لیکن جن کی زیارت سے نہیں ہوگا تو حضرت اگر آپ نے جن کی زیارت کی ہے تو ہمارا ایڈریس بھی اسے بتا دیجیے گا اور انہیں شاد فرمائیے گا ہم پہ بھی شفقت فرمائیں پولیس و برکاست سے نوازیں ہمارے لیے بھی دعائیں کرتے ہیں انہوں نے سرکار کی زیارت کی ہے ماشاءاللہ جنات صاحب موجود ہیں آج تک بالکل جناب بالکل موجود ہو سکتے ہیں بلکہ میں آپ کو دیکھیں جنات اور انسانوں کا معاملہ قدرے مختلف ہے یہ میں رکھیا ورنہ تو میں آپ کو بہت ساری ایسی چیزیں بتا دوں جنہوں نے سرکار کی زیارت کی ہے ٹھیک ہے اور آپ بھی ان کی زیارت کرتے ہیں آپ کو تو پھر ہونا چاہیے مسلح چاند نے کیا سرکار کی زیارت نہیں کی سورج نے کیا کی زیارت نہیں کی ٹھیک ہے نا تو بے شک ہی ہے اور ہم اسی چاند کو دیکھتے ہیں جس نے سرکار کی زیارت کی ہم اسی سورج کی روشنی میں اپنی زندگی کے سارے معاملات طے کر رہے ہوتے ہیں جس نے سرکار کی زیارت کی ہم مدینہ شریف جاتے ہیں تو یہ وہی آب ہوا ہے یہ وہی مطلب ماشاءاللہ تو کہنے کا مقصد یہ وہی شہر ہے مکہ شریف وہی شہر ہے مقدس ہے ماشاء جس نے سرکار کی زیارت کی ہے یہ وہی فضائیں ہیں تو اللہ تو کہنے کا مقصد یہ کہ یہ انسانوں سے انسانوں تک منتقل ہونے والی شہر ہے صحابیت یا تابری اس میں حضرات جنات کا کوئی عمل دخل مہارا نہیں ہے ان کی زیادہ کرنے سے کوئی تابعی نہیں ہوں گے لیکن اگر کوئی تابعی آپ کے رابطے میں حضرت مجھے پی ایم کرنے والے بھائی تو آپ برائے کرم میرے لیے ان تخابی جن حضرات حضرت سے جو ہے وہ میرے لیے دعا کرائیے گا آپ اللہ اور انشاءاللہ اگر موقع ملے تو ان سے کہیے گا کہ کچھ رابطہ بھی فرمائے کچھ شفقت فرمائیں ان سے سرکار کی کچھ باتیں سنیں گے کچھ حدیثیں سنیں گے انشاءاللہ کسی دن سے درد کرانا یہاں پہ ماشاء اللہ کیا بات ہے سلحان اللہ میں مطلب بہت سندیدگی ضرورت کر رہا ہوں جن درد دے سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے جب انسان جنات کو درد دے سکتے ہیں تو جنات انسانوں کو بھی درد دے سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے جی وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ لیجنڈ بھائی کوئی رابطہ ہو تو بتائیے گا ان شاء اللہ جی توالی جی بھائی الحمد اب ہم دو بھی بج رہے ہیں ماشاء اللہ الحمد للہ کا اتحت کرتے ہیں کل ہم ان شاء اللہ اگلا باپ سنیں گے کتاب, کتابت العلم سے متعلق ہے ان اور اسی سے دس کا آغاز کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے ان شاء جزاک اللہ خیرن کثیر اگر حضرت بزم رضا اللہ صاحب ہمارے بزرگ اگر آپ تشریف فرمائے تو حضرت آپ تشریف لائیں بائکی سلائے بھائی ہینڈ اپنے ڈراپ کر دیں سوالات کر رہے ہیں کچھ دیر وہ سوالات فرمائیں اور جناب جناب جناب جناب جناب جناب, جناب. ماشاء اللہ بہت شکریہ کل آپ کی درد تھے بہت ویٹ کیا آپ کا جی کل اصل میں ہوا یہ میں آپ کو ارد کروں کہ میں الحمدللہ رب العالمین اپنی غلطی تسلیم کرنے والا انسان ہوں غلطی ہو گئی کہ پورا دن میں بزی رہا اور بزی رہنے میں غلطی یہ ہو گئی کہ میں چارج نہیں کر سکا مطلب مطلب اپنا لیپ ٹاپ کی جو وہ ہوتی ہے نا کیا کہتے ہیں بیٹری اور ماشاءاللہ جب دس کا وقت آیا اور میں بالکل تیار ہوا تو مجھے یاد ہی نہیں تھا وہ چارج نہیں تھی اور رجحان اللہ ماشاءاللہ ہمیشہ کی طرح ٹائٹ موجود ہی نہیں تھی بہرحال کوئی بات نہیں تو یہ وجہ رہی اور کوئی وجہ نہیں تھی اور اس میں ظاہرہ میری سستی تھی میں بہرحال معذرت چاہوں گا کیا حضرت عیسیٰ کو جو لوگ دیکھیں گے وہ تابائی ہوں گے کیونکہ معراج کی رات انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے بہت اچھا سوال بہت اچھا سوال کیا جنہوں نے سرکار صلی اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو دیکھیں گے وہ کون ہوں گے لیکن حضرت عیسیٰ یہ بڑا منفرد سوال ہے ماشاءاللہ ماشاء اللہ خانا میں اس پہ آپ کو غور کر کے جواب دوں گا حضور کوئی ایسی حدیب جس میں یہ ہو کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم میں نے... ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا سرکار نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا نہ مکہ نہ ہاں یہ تو مشتاق بھائی بہت ایسی حدیث ہے اللہ اکبر حدیثیں پتتی ہیں اس میں تو اللہ تعالیٰ نے خلقتال خلقتال دنیا. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں آپ کو نہ بناتا تو دنیا کو نہ بناتا لا کا لمحہ خلقۃ بہت مشہور مصرع یہ تو نعت نے بھی ہے لہ لہ خلق سنا ہوگا آپ نے تو یہ تو بہت ماشاءاللہ مشہور ہے اس پہ تو کتابیں بھی لکھی گئی ہیں ماشاءاللہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو بے شک جہان ہے تو جناب والا گوہر مشتاق صاحب آپ کا سوال نوٹڈ ہے ان میں آپ کا عرض کروں گا بہت اچھا سوال آپ نے کیا اچھے سوالات پہ دلخوش ہوتا ہے ماشاء اللہ جزاک اللہ الحمد للہ کامران بھائی ہیں احمد جبرین بھائی اور دیگر بھائی بھی تشریف لانا چاہیں تو اچھا لگے گا اور صفائی بھائی بھی آئیں سب آئے ماشاء اللہ یار صاحب وابڑے کہتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے جو آپ نے ابھی بیان کی ہے عرت کوئی اس طرح کی کوئی حدیث مجھے بہاری شریف یا مسلم میں ہے تو کوئی بتائیں مجھے اور حضرت ایک حدیث ہے اس کے بارے میں بھی آپ اگر مجھے بتا دیں یہ سیدہ عائشہ کے بارے میں سنندارمی میں غالباً سنندا جی یہی میں نے سنا تھا تو کہ یہ اس کی پہلی حدیث ہے کہ آپ کے پاس کوئی شخص آیا اور اس نے آ کر جو ہے وہ شکایت کی غالباً قحط یہ کچھ ایسا تو آپ نے کہا کہ جاؤ اور جا کر جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر کے اوپر جو مطلب ہے مطلب چھت ہے اس کا سوراخ جو ہے وہ کھول دو اور آسمان اور قبر کے بیچ میں یعنی کوئی چیز حائل نہ ہو تو یہ کہتے ہیں وہ بابرے کہتے ہیں کہ یہ بھی جو ہے ضعیف ہے اس کے بارے میں تھوڑا غلط بتائیں شکریہ السلام علیکم و رحمتہ اللہ علیکم السلام جزاک اللہ جی بالکل صحیح کہا آپ نے سابری ملک صاحب بھائی جو ان کا سیدھا ہے اچھا دیکھیں بات یہ ہے کہ اول تو کوئی حدیث ضعیف نہیں ہوتی عرابی ضعیف ہوتا ہے اور راوی ضرور ضعیف ہو سکتے ہیں کسی روایت کی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تو ہر فرمان مستند ہے اور بہترین ہے ماشاءاللہ اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرامین کی تو کیا بات ہے جناب اچھا تو میں یہ عرض کر رہا تھا میرے پیارے پیارے سائیں بھائیوں معافی چاہتا ہوں توجہ بیٹی میری جی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فضائل ہوں یا اعمال کے فضائل ہوں ضعیف احادیث مطلقاً معتبر ہیں بالفرض فرض مجھے ان کی تخریج نہیں معلوم ان کے روات کی تفصیلات بھی نہیں معلوم اور نہ میرے سامنے اس وقت اور نہ میرے لیے یہ ممکن ہے کہ میں اس نکال پاؤں اندھیرے میں تو اگرچہ یہ بالفل مان لیجیے ضعیف ہیں یہ روایت ہیں لیکن ہے تو فضائل اعمال سے متعلق سرکار کی فضیرت سے متعلق ہے اور فضائل اعمال میں مطلقاً ضعاف معتبر ہیں یہ محدثین کا اصولی محدثین کا اصول حدیث کے اندر یہ متفقہ مسئلہ ہے اس میں کسی کو اختلاف نہیں ہے ہم جو حدیث اور جو ہے وہ حدیث کے ضعیف اور صحیح ہونے کے حوالے سے بحث کرتے ہیں وہ عمومی طور پہ احکامات کے ثبوت کے لیے ہوتی ہے یعنی ضعیف کا مطلب یہ ہوا کہ اس سے آپ کوئی فرض یا واجب ثابت نہیں کر سکتے اس سے آپ کوئی عقیدہ یعنی عقیدہ ہے ایسا عقیدہ جس کے نام آننے پر کوئی کافر ہو جائے ایسا عقیدہ یا نظریہ قائم نہیں کر سکتے نہ فرض واجب قائم کر سکتے ہیں ہاں اگر کوئی فضیلت کی بات ملتی ہے تو ضرور فضیلت کی بات میں وہ معتبر ہے اور جہاں تک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی بات ہے کہ وہ آپ نے بتایا کہ وہ بارش کے حوالے سے حضرت عائشہ نے فرمایا تو یہ تو بہت بہت چھوٹی سی بات ہے یار سرکار تو وہ ہے جنہوں نے ماشاء اللہ سبحان اللہ الحمدللہ رب العالمین جنہوں نے چاند کے دو ٹکڑے کیے جو سورج کو واپس لے آئے اور ماشاء اللہ جو لمحے بھر میں جو ہے وہ ستائیس اٹھائیس سال کا عرصہ جو ہے وہ آسمانوں میں گزار کے آ گئے سرکار تو بہت بلند شان والے جو جائل آدمی معذ اللہ صرف رادی کے ضعیف ہونے کی وجہ سے سرکار کی شان کا انکار کرتا ہے وہ باقی جو ہے وہ کسی اچھی نسل کا نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے جی جی حدیث قدسی کی وضاحت یہی کہ حدیث قدسی سے مراد وہ بات ہوتی ہے کہ جو بات تو اللہ تعالی کی ہے لیکن الفاظ سرکار کے ہوتے ہیں سبحان اللہ لائٹ آ گئی اللہ یعنی گفتگو وہ الفاظ جو ہیں وہ تو اللہ آ, اللہ کے حدیث کے ہیں لیکن وہ جو مفہوم ہم تک پہنچایا جا رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پہ سرکار کو آرڈر دیا ہے ورنہ تو جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں وہ بھی یقین مانے ساری قدستی ہیں قدیسی یعنی من جانب اللہ وما عماق اللہ اور یہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام اپنی جانب سے کچھ نہیں کہتے سوائے کہ جو انہیں اللہ کی جانب سے وہی کی جائے ٹھیک ہے آ, آواز آ رہی ہے آپ کو میرا ایک سوال ہے ایڈمی صاحب جی ضرور کیجئے گا جن کا بھی ہے مفتی صاحب حجیز سے کچھ کی وضاحت ہو گئی اچھا جی تو میں بتا آپ سُن لے رہا تھا کہ حدیث کسی خصوصی طور پہ ان عدیف کو کہا جاتا ہے جس کے اندر مفہوم خاص طور پہ اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے ہوتا ہے خاص طور پہ یعنی اس میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں قال اللہ سرکار یہ لفظ استعمال کرتے ہیں لیکن قال اللہ کہنے کے باوجود وہ روایت کے الفاظ قرآن پاک کا حصہ نہیں ہے یعنی یوں سمجھ لیجئے اللہ تعالیٰ کا وہ فرمان جو قرآن میں نہیں ہے جو قرآن کا حصہ نہیں ہے وہ ادیس ہے ٹھیک ہے ذرا بہت شکریہ آپ حضرات کا ہوں آپ آزاد آئیے السلام علیکم وعلیکم السلام و رحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم و رحمتہ اللہ جاوید بھائی آپ روم میں ہیں میرے خیال میں جاوید بھائی اب ہیں پہلے بھی نہیں وہ سنوارے تھے جاوید بھائی آپ روم میں ہیں نہیں میں اپنا سوال کرتا ہوں کہ حضرت میرا سوال یہ ہے کہ مسلم جو سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نے راج کی رات جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر گئے مسن تو بعض کتابوں میں پڑھا ہے مثلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعالیٰ کے مثلاً اتنا فاصلہ رہ گیا کہ تمام مثلاً تجلیات کے جتنے پردے تھے وہ اٹھ گئے اور مثلاً آپ صلی اللہ, علیہ وسلم و اللہ تعالی کے درمیان مثلاً کوئی فاصلہ نہیں رہا اور آپ کے مثلاً کندھوں پر اپنے شان قدرت مثلاً اللہ تعالی نے رکھا یہ مثلاً پورا واقعہ جو ہے مثلاً کتابوں میں لکھا ہوا ہے تو کیا یہ واقعہ احادیث سے ثابت ہے یا قرآن پاک کی کسی تفسیر سے ثابت ہے یا کسی مثلاً صحابی کا قول ہے کو کسی کسی نے اس پر استعلال کیا ہے مثلا کسی آیت پر یا کسی حدیث پر تو یہ حضرت میرا سوال ہے کیوں اس پر بہت زیادہ اعتراضات کر رہا ہے رہے مسن کو عالم حبیص تو کہتا ہے مثلا یہ کسی آیت یا کسی حدیث یا کسی سے بھی مثلا یہ ثابت نہیں ہے انہوں نے ایک گھڑی گڑ لی بات مسنگ ویسے کہ اس کے لیے پولیس گزارت ہے کہ یہ کس چیز سے ثابت ہے جزاک اللہ خیر السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ جی بہت شکریہ السلام علیکم و رحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ جزاک اللہ سرکار ص اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی معراج ایک بہت بڑا واقعہ بہت تفصیلی واقعہ ہے اور حق ہے معراج کا انکار مطلقاً ہو تو کفر ہے ٹھیک ہے جی دی؟ اور جہاں تک اس کی جزیات کی بحث اور خاص طور پر آپ نے اللہ تبارک کی زیارت کے حوالے سے ذکر کیا اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا ذکر کیا تو جی اس کی تمام تر تفصیلات متشابہات میں سے ہیں, میں اور آپ سمجھ ہی نہیں سکتے جنہوں نے دیکھا وہ جانے اور جسے دیکھا وہ جانے ٹھیک ہے تو اس کے بارے میں جتنی باتیں ہمیں سے طیبہ سے ملتی ہیں ہم ان پر ایمان رکھتے ہیں ان سب کو تسلیم کرتے ہیں لیکن اس کی کیفیت ہم نہیں سمجھ سکتے آ, پرانے پاک میں یہ ذکر ہے کہ فکانہ اونا ٹھیک ہے کہ وہ جو ہے وہ اتنا قریب ہوئے کہ کمان کے برابر فاصلہ رہ گیا یا اس سے بھی کم ٹھیک ہے پکانا قوب نہیں اونا اس سے بھی کم تو اس کی کیفیت کیا تھی اللہ تعالیٰ تو فاصلے سے پاک ہے, وہ لامکا میں ملاقات تھی مکان تو تھا ہی نہیں مکان تو اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے تو میرے پیارے کامران بھائی یہ سب متشابہات میں سے ہیں ہمیں جو اس میں سننے کو ملا جو ہمیں اہادی سے طیبہ اور آیا سے طیبہ ملے وہ ہم نے مان لی ڈیٹس آل اس کی کیا کیفیت ہے یہ جب جنت میں سرکار سے واقعات سنیں گے انشاء اللہ تو سرکار سے پوچھ لیں گے کہ یارسول مہراج کا قصہ آج آپ خود سنا جائیں ٹھیک ہے جناب آیت میں پھر سنا دیتا ہوں او ادنا ٹھیک ہے میں ایک اور کام کرنے والا ہوں انشاء یہ آئے انشاء حوالہ آجاد کے ساتھ میں یاد کروں گا حافظ نہیں ہوں دعا کریں حافظ ہونا ان شاء اللہ اور آج تو کافی وقت بھی ہو گیا ہے ریزون میں ذرا سرچ کر کے ذرا یہ نکال دیجیے گا آیت آخری پاروں میں ہے یہ اور کس میں ہے کیا اس کی تفصیلات یہ بتائیں گے آپ کو ان اور باقی ہم تھوڑی سی بات اور کرتے ہیں انشاءاللہ پھر آرام اور پھر کل انشاءاللہ ملاقات سورہ نجم غالباً جی ماشاء اللہ و نجمی اضاحی ہوا بالکل غالباً اسی میں ہی ہے صحیح فرما رہے ہیں آئیے آپ السّلام علیکم